بدل کے سلسلے میں اتنا ہی کافی دیکھیے شرعی بدل یہ ہے کہ کوئی مالدار آدم جس پر حج فرض ہو جائے کچھ آوارز ہوں کہ وہ اتنا بیمار ہو جائے گا کہ حج نہیں کر سکتا یا اتنا کمزور ہو جائے کہ اب اس کے صحت مند ہونے کے کوئی آسار نہیں یہ ہے یا بلا وجہ اس نے اتنا دور گزار دیا کہ موقع ہی نہیں ملا حج کرنے کو. بہت بڑے بڑے لوگوں اس کو میں نے دیکھا کہ کام میں اتنے مصروف رہے اتنے مجبور ہے دولت کمانے میں کہ حج کی فرصت ہی نہیں ہوگی سبحان اللہ ٹھیک اب آخری عمر آ گئی فرض کیجیے کہ موت کا وقت دیا گیا اور حج کا زمانہ ابھی دور ہے حج تو ان پر فرض ہو گیا پھر وہ دولت مند آدمی کسی کو پیسے دے کر وسیعت کرے کہ میری طرف سے حج کر لیا جائے یا اس کی زندگی میں یا اس کے انتقال کے بعد یہ شرعی اصل میں حج بدل ہے یہ اور یہ جو ہے نا کہ بھائی کسی کا انتقال ہم اس کی طرف سے حج بدل کر دیں یہ وہ حجے بدل نہیں کہ جس کو میں نے کہا نا کہ اس پہ فرض ہو اور وہ حج بدل کرائے تو اس کے شرائط بلکہ آپ کو تعجب ہوگا بعض باتیں میں کہنا نہیں چاہتا مگر منہ پہ آ جاتی بعض لوگ بڑا ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ بھائی میں تیار ہوں آپ مجھ سے حجے بدل کروا لیں ٹھیک ایک صاحب کو تو اخبار میں اشتہار میں نے دیکھا اللہ رحم فرما کہ بھی میں حجے بدل کے لیے تیار ہوں جلدی بتائیے ورنہ اور بھی آفریں آ رہی ارے بھائی اور آفریں آ رہی ہے تو جنگ میں اشتہار کا جناب آپ قبول کر لیں چلے جا اشتہار دینے کیا جلدی بتائیے جس کو حج کروانا ورنہ اور بھی بہت ساری آفریں آ رہی ہیں مجھے تو آپ نے اخبار میں اشتہار کیوں دیا بھائی اگر کوئی آدمی حجے بدل کے مسائل پڑھ لے کبھی بھی اتنا جری نہیں کہ جی حج بدل کر دیکھیے اس کے شرائط بہار شریعت کا حصہ جس میں آسان طریقے سے سارے شرائط لکھے ہیں اور حج کی جو بڑی, بڑی, بڑی بڑی کتابیں وہ تو ظاہر کے بہت ادک ہیں جیسے ملا علی قاری کی ارشاد جس کا میں نے ذکر کیا اور اسی طریقے سے دیگر ہمارے اکابل علما کی کتابیں جو بڑی ضخیم ہیں حج کے مسائل پر وہ تو بہت ادک ہے لیکن باہر شریعت کا چھٹا حصہ اس میں شرائط پڑنا خدا نہ خاص تھا کسی حجے بدل کرنے والے نے مسائل معلوم نہ تھے اور حج کو فاسد کر دیا ہو جاتی کبھی کبھی جیسے نماز پڑھ رہے ہیں فاسد ہو گئی نماز اس نے حج کو فاسد کر دیا آ, حج کے مسائل نہیں جانتا اب حج کو فاسد کر دیا یہ نماز ایسی تو نہیں نا کہ زہر کی قضا ہو گئی تو ہم دوبارہ پڑھ لیں یا فاسد ہو گئی تو اسی وقت اس کو لوٹا گئی. حج کا تو ایک موسم ہے اس کی تاریخیں چان شا, شا, کے حساب سے اس کی تاریخوں سے اب کیا کرے گا وہ تو اگر اس نے حج کو فاسد کر دیا تو جتنا حج میں اس نے پیسہ خرج کیا تو حج بدل کرانے والے کو پورا پیسہ واپس کرے گا کوئی کرے گا حج بدل دھرے گا تو اب رہا یہ کہ ایک تو شرع حج بدل یہ کہ اس پہ حج فرض ہوا اور وہ نہیں جا سکا تو کسی کو وسیعت کرے اور بتا دے کہ میری طرف حج کیا جائے یا اگر وہ زندہ کسی مہلک بیماری کا شکار کہ نہیں جا سکتا حج کرنے اپنے زندگی میں کسی کو کرا اس میں کیا ہوگا جب وہ احرام باندھے گا تو اسی کی طرف سے باندھے گا جس کی طرح حج بدل کر رہا طلبیہ کہے گا اسی کی طرف سے کہے گا طواف کرے گا اسی کی طرف سے کرے گا کہ میں اس کی طرف سے طواف کی نیت کرتا ہوں رمی کرے گا تو اسی کی نیت سے قربانی کرے گا اسی کی نیت سے تو اس طرح کوئی آدمی اگر حاجی نہ ہو اور وہ حج بدل کر لے اس کا اپنا حج تو ادا نہیں ہوگا بلکہ اس کا ادا ہوگا کہ جس کی طرف سے اس نے حج بدل کیا یہ تو ایک مسئلے کی سور ہے دوسری کیا ہے اولاد نے بطور احسان اس کے والد غریب تھے حج کرنے نہیں گئے تو بطور احسان وہ خود اپنے والد کی طرف سے حج کر لے یا کسی کو حج پر بھیج دے تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے حج کو قبول فرمائے گا جیسا کہ ہمارے یہاں جو عیسال کے مسائل ہیں اس میں بطور خاص یہ حدیث لکھی جاتی ہے کہ ایک صحابی نے رضی اللہ حضور علیہ السلام سے حضور میں اگر اپنے والدہ کی طرف سے حج کر لوں طرف حج کر دوں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے گا یہ بطور احسان ہے کہ بچے اگر مالدار ہوں ان کے ماں باپ نے حج نہیں کیا یا تو خود ان کی طرف سے حج بدل کریں آ, یا کسی کو بھیج دیں یہ جو مشہور ہے نا کہ حج بدل وہ کرے گا جو پہلے سے حاجی ہو یہ شرعی مسئلہ نہیں یہ غالباً لوگ اس کو یا کسی نے علماء نے یوں بیان کیا ہوگا کہ کوئی آدمی اگر حج کر لے تو ذرا مسائل سے واقف ہو جاتا تو اس لیے اس کو بھیجا جائے تاکہ مسائل سے واقف ہو تو اس میں اتنی اس کو پابندی کرنی ہوگی کہ خدا نہ خاص تا اس خاص حجے بدل کو فاسد کر دیا تو تمام جتنے اخراجات ہیں وہ بھیجنے والے کو واپس کرے گا یہ ایک مختصر وضاحت ہے اور اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ بہار شریعت کے چھٹے حصے میں موجود ہے جو بھی آپ میں سے صاحب حج بدل کو جا رہے حج کا موسم ہے حج بدل کو جا رہے ہوں اس حصے کا وہ باب ضرور پڑھ لیجئے جس میں حج بدل کا تذکرہ ہے اور ویسے پوری کتاب کو ضرور پڑھیں کہ جس میں مختلف حج کے مسائل اور آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اپنے یہاں مذاکرے میں ہر سال اس سال تو میری طبیعت صحیح نہیں تھی آواز بالکل بند ہو گئی نماز پڑھانے کے لائق بھی میں نہیں تھا تو وہ مذاکرہ نہیں ہو سکا ہم اپنی میمن مسجد مسلم الدین گارڈن میں حج کے موقع پر ایک عام مذاکرہ رکھتے اور جس میں کوئی اور سوال نہیں ہوتا جتنے حاضری سب حج کے متعلق سوالات کرے تو ہماری ویبسائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر آج کے مذاکرے سن لیں اور ایک مذاکرہ جو تقریباً تین گھنٹے جاری رہا جس میں تقریباً 100 سو, سو سوالوں کے جوابات دیے گئے جس میں حرم سے متعلق ہے احرام سے متعلق ہے وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات وہاں سن سکتے ہیں یا ضرورت کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا کوئی اور سال